الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده النزي المصطفى خصوصا على افضلهم وقاكم النبي محمد من الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ ورحبانية لفتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شروع انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحبو و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ حدیث کے آخری رکوب پر جو کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے مطالعہ پران حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ ششم کا آخری درس ہے بلکہ اسی پر اس منتخب نصاب کا اختتام ہو رہا ہے اس سے قبل دو نشستیں منعقد ہو چکی ہیں اور انہی دو آیات پر گفتگو ہوئی ہے جن کی میں نے آج پھر تلاوت کی ہے ذہن میں تازہ کر دیجیے کہ ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا کہ یہ اس اصل بحث کے لیے کہ جو اگلی آیت میں آ رہی ہے آیت نمبر ستائیس میں یہ ایک نہایت پر جلال تمہید کی حیثیت رکھتی ہے اصل مضمون جو آ رہا ہے وہ رحبانیت کی نفی ہے اس کے خلاف ایک پیشگی تمدیح کرنا ہے امت مسلمانوں کو لیکن یہ کہ اس کے لیے کیونکہ ایک مثال جو ہے انبیاء سابقہ کی امتوں میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اور ان کے جو متمرین تھے ان کے ہاں یہ بجا کے رہبانیت جو ہے بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوئی لہٰذا اصل تو تذکرہ ان کا مقصود ہے لیکن بات شروع کی گئی حضرت نور اور حضرت ابراہیم کے تذکرے سے ولقت ارسلنا روحم و ہم نے ہی بھیجا تھا نور کو بھی اور ابراہیم کو اس کی مثال بھی میں نے دیکھی جیسے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مسیح کے تذکرے کا کی تمہید ہے وہاں پر بھی امد اللہ صفا آدم و نوحل ولا ابراہیم ولا عمران عال عالمین یہ قرآن مجید کا ایک عام سلوپ ہے ہم نے ہی بھیجا تھا کو بھی اور ابراہیم کو بھی بجالیا فض المن نبوت امل کتاب اور ہم نے رکھ دی انہی کی نسل میں نبوت اور کتاب فمن ہوں ان میں بہت سے ہوئے کہ جو ہدایت یافتہ تھے اور کثیر عبین لیکن یہ کہ ان میں کی اکثریت کثرت تعداد جو ہے وہ فاسقین ہی پر مشتمل رہی اس میں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اگر تو یہ تمہید ہے اگلی آیت کے مضبور کی لیکن ضمنی طور پر اس میں ایک نہایت اہم موضوع آیا اور یہ جہاں حقیقت تاریخ اولیا اور رسل بلکہ تاریخ نموت اور رسالت کے ضمن میں بہت اہم مسئلہ ہے جو یہاں زیر بحث آیا ہے اس لیے کہ حضرت نو علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ ان کی حیثیت تو چونکہ آدم سانی کی ہے پوری نسل انسانی جو بھی دنیا میں اس وقت ہے انہیں کی نسل سے ہے انہیں کے تین بیٹے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے انہی کی نسل ہے چونکہ قرآن ولید نے ایک مقام پر واضح کر دیا وہ جاننا ضروریت ہوں گم ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا باقی گویا کہ نو انسانی کی کوئی بھی شاخ ایسی نہیں ہے اس وقت جو حضرت نوہ کی نسل سے نہ ہوں لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ حضرت روح علیہ السلام کے بعد جو تین نسلیں چلی ہیں سامی حامی اور یافس کی نسل سے جو چلی ہیں تو ان میں سے تورات اور قرآن زیادہ تفصیل سے جو تذکرہ کرتا ہے اور تعین کے ساتھ وہ صرف حضرت سام کی نسل کا ہے تو حضرت سام کی نسل میں سے ایک تو جنیل قدر پیغمبر حضرت حود علیہ السلام ہوئے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے ایک دوسرے جلیم قدر پیغمبر جو ہیں پھر عاد سانی یا سمود کی طرف بھیجے گا یعنی حضرت سال علیہ السلام پھر تیسرے کا تذکرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت سام کی نسل کی بھی اور بہت سی شاخیں ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی انبیاء آئے ہو لیکن یہ کہ ان کے تذکرے سے تعین کے ساتھ اور تاریخی ترتیب کے ساتھ تورات اور قرآن دونوں جو ہے وہ خاموش ہیں لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ظاہر بات ہے کہ اب کم سے کم چار, چار ہزار ساڑھے چار ہزار برس کا عرصہ ہو چکا ہے تو ان کی نسل کی دنیا میں کہاں کہاں پھیلی ہے پاک شاخیں تو معروف ہیں حضرت اسحاق کی اولاد سے پھر ان کے حضرت ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل کی جو شاخ چلی وہ بڑی اسرائیل ہے کیونکہ ان کی تاریخ بہت حد تک محفوظ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ نے ان کی تاریخ کو بہت حد تک محفوظ کر دیا ہے چاہے اس میں تحریف ہو گئی ہو غلط بیانیاں ہو گئی ہو لیکن یہ کہ حیثیت تاریخ جو ہے جو تاریخ تاغمانی ترتیب ہے ان انبیاء کی اور ان تمام حالات واقعات کی وہ بہت حد تک صحیح ہے دوسری نسل حضرت اکماعیل علیہ السلام کی اس میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے لہذا اس نسل کی بھی تاریخ کسی حد تک محفوظ ہے تیسری نسل جو ہے کہ جو بنو قطورہ کہلاتے ہیں تیسری بیوی تیسری اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم کی ان میں سے بھی صرف ایک شاخ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کیجیے گئے حالانکہ بنو قطورہ جو ہے ان کی تعداد بہت ہے ان کی بھی ہمارے پاس تاریخ نہیں اینڈ ممکن ہے کہ ان کے ہاں بھی اور بہت سے انبیاء بھیجے گئے ہو رسول بھیجے گئے ہو جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے لیکن ان سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یافس کی اولاد کے بارے میں ہمارے ہاں جو قرآن کتابیں ہیں علم النصاب کی ان کی نسل کے بارے میں آتا ہے شعب ترک سین و یادوج و مادوج وغیرہ حضرت یافس کی اولاد میں سے ترک اور چینی اور یاجوج اور ماجوج سمجھ یہ سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ماورا اس کے مشرق اور شمال میں جو قوم آباد ہوئی اسی کو ذرا سا اگر آپ جس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں اس کو کراس کر کے جائیں گے تو یہ چین جو ہے بہت بڑا تہذیب و تمدنی کا گہوارہ رہا ہے پھر سینٹرل ایشیا ہے پھر یہ کہ یہ سارا روس اور پھر روس کا یہ پورا جو میدانی علاقہ ہے یہ صرف یہ کہ ایشیا میں نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل چلا گیا ہے یہ یورپ میں بھی اور پھر یورپ میں یہ اوپر سے اسکینڈنیشین کنٹریز سے ہوتے ہوئے یہی نسلیں ہیں کہ جو پھر یورپ کے مغربی ممالک میں آکر آباد ہوئی ہے جن کے لیے ایک اصطلاح ہے نارڈک تو یہ حضرت یا کی اولاد ان کی اولاد میں اب ہمارے پاس کسی نبی یا رسول کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے البتہ بعض حکمہ کا تذکرہ ہے کانفیوشس ہے تاؤ ہے اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی تھے یا صرف حکمہ تھے فلسفی تھے اسی طریقے سے حضرت حام کی اولاد کے بارے میں ہماری جو پرانی کتابیں ہیں جو انصاف کی کتابیں ہیں ان میں شعب سودان والہند ہند و سندھ ول وغیرہ ہوں یعنی یوں سمجھیے کہ یہ مشرق کے گستا جو ہے اس سے اگر دان کی طرف آئیں یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چلے جائیں یہ گویا کہ دو شاخے ہیں کہ جو حضرت حام کی نسل شمار ہو رہی ہے ان میں ہند ہندوستان اور سندھ یہ چونکہ ایک بڑا علاقہ کہلاتا تھا سندھ گویا کہ ادھر سے یہ ایران سے ہوتے ہوئے ایک شاخ ادھر چلی گئی ادھر سے پھر یہ ہے کہ ترکی سے ہوتے ہوئے کوئی شاخ جو ہے مشرقی یورپ بھی چلی گئی اور زیادہ جو رہی ہے تہذیب و تمدن کا معاملہ جو رہا ہے وہ پھر شمالی افریقہ مصر کا معاملہ اور یہی ہے کہ جہاں پرانی جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو قد اور سودان اور ادھر سے ہند اور سنگھ اور اس کے علاوہ جہاں تک ذرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جنہیں عام طور پر آریائی نسلیں کہا جاتا ہے وہ سب حضرت خام کی نسل سے ان کی بھی ہمارے پاس کوئی تاریخی حیثیت سے تعین نہیں ہے کہ ان کے کوئی نبوت آئی یا نہیں آئی البتہ یہ کہ یہ بات باہر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت شاخ ہے حضرت شاخ کے ایک بیٹے حضرت یعقوب ہیں ان کی نسل کی نبوت تو ہمیں معلوم ہے لیکن یہ کہ حضرت عیس جو کہ حضرت یعقوب کے تمام بھائی تھے ان کی نسل کہاں گئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں اسی طریقے سے منیس بائی جب نکلے ہیں مصر سے حضرت یعقوب کی اولاد ان میں سے بھی بعض قبائل کا پھر پتا نہیں چلتا کہاں گئے ان کو کہتے ہیں لاس ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل تو این ملکن ہے کیونکہ ہندوستان ہمیشہ سے بڑا درخیز ملک اور بڑا مہذب علاقہ رہا ہے تو وقتاً فوقتاً یہاں تو اقوام آتی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ پہلے تو حام کی نسل یہاں آئی ہو اور انہیں میں سے ہو سکتا ہے ڈریویل ہوں کہ جو اصل یہاں کے ہندوستان کی جو اصل نسلی ہے قدیم پھر یہ کہ لاس ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل میں سے بھی ہے کہ جن کے یہاں تصور برہما کا ہے یہ ابراہیم کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور برہمن در حقیقت جہاں تک میں اب تک سمجھ پایا ہوں وہ در حقیقت حضرت ابراہیم ہی کی نسبی کے لوگ ہیں ان کے ہی کوئی جو قبیلے تھے یا وہ ہو سکتا ہے حضرت عئیس کی اولاد سے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بھی وہ قبائل بدھ ہو گئے ان میں پھر جو کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ اور کرشن جی مہاراج ان کے بارے میں کچھ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ نبی ہے جہاں تک رام چندر جی کا تذکرہ ہے تحقیق یہ کہ وہ قدیم کے لوگ ہیں وہ سیتین قومیں ہے ہیں اور نہ وہ برہمن اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو ہندوستان کی قدیم تاریخ ہے بس لیکن یہ کہ ان کو سیتینس کہا گیا ہے جو تحقیق اب ہے مہا بھارت کا جو دور ہے وہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ برہمنی دور جو ہے اس کا آغاز ہوا مرض اس حد تک تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو ہے ہمارے پاس جو تاریخ نبوت و رسالت ہے البتہ اس کے زمن میں ایک دوسری بحث اور بھی ہندوستان کے بارے میں میں نے پہلے بھی تسکرہ کیا تھا اور آج پھر میں اس شخص کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک فرینچ اسکالر ہے اے جے اے گاس اس نے چالیس پینتالیس برس محنت کی ہے ہندوستان کے مذہبی سکرپچرز جو ہیں کتابیں مذہبی جو ہیں وید ہیں سمرتیاں ہیں رامائن ہے گیتا ہے مہا بھارت ہے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی اور پھر جو کتاب لکھی ہے دی ہندو مینرس کسٹمس and ceremonies جنہیں بھی یہ کتاب مل جائے میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی ہے لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں جن کو بھی باؤ کو شوق ہو وہ اس کتاب کو تلاش کریں فرینچ رائٹر ہے اے جے اے ڈوبائش اور ہندو مینرز کسٹمز اینڈ سیریمنیز یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سمجھنا چاہیے اس کے حوالے سے شمس نوید عثمانی صاحب کی کتاب جو اردو میں چھپی ہوئی ہے وہ میں اس کا حوالہ آپ کو دے چکا ہوں جو منو کا تصور ہے ہندوؤں کا وہ مہانو کا تصور ہے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حام کی اگر کوئی نسل یہاں آئی ہے تو ظاہر بات ہے وہ حضرت نو کے امتی تھے تو مہادو یہ نو بن گیا ہے اور منو سمرتی جو ہے مہادو کی اور یہ بھی اصل میں تحقیق کسی فرینچ کالر کی ہے کہ مہادو نفتا کے جو ہوتے ہوتے منو رہ گیا ہے اور منو سمرتی اصل میں حضرت روح کے وہ صحیح پہ ہے ولّہ عالم یہ سب میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کیونکہ فرمایا و جالنا پھر ضروریت ہمن نبو اب تقریباً چار ساڑھے چار ہزار برس آج سے قبل تک تو اگر کہیں نبوت و کتاب رہی ہے تو صرف ضریعت ابراہیمی میں ہو سکتی ہے کہیں اور نہیں ہو سکتی تو البتہ اس سے پہلے کے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح کی جو حضرت حام کی نسل چلی یا حضرت یاسر کی نسل چلی اس میں کوئی انبیاء اور رسل آئے ہو لیکن یہ چونکہ بحثیت مجموعی پی ہسٹورک ایرا ہے ابھی ہمارے پاس اس کی تحقیق کے لیے کوئی اور ذرائع نہیں ہے اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے البتہ اس مسئلے میں دوسری بحث کشتہ رہ رہی تھی پچھلی وارتما وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ بنے قوم ہاد یہ سورہ رات کی آگ نمبر سات ہے اور وہ انمن قویت اللہ خلاف نزیر یہ سورت الفاطر کی آگ نمبر چوبیس ہے تو اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اسے حل کر لینا چاہیے درحقیقت ہدایت خدا بندی کی ایک آخری تکمیلی محفوظ شکل کا نام ہے کتاب اور جس کو نموت اور کتاب ہدایت خداوندی اس سے کم تر بھی ہو سکتی ہے مثلاً فلسفیانہ انداز میں حکیمانہ انداز میں جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں حضرت رکمان کا تذکرار وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امت ہی تھے لیکن ایک حکیم اور دانا انسان ہے وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے تو یوں سمجھیے کہ تین الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے حکیم ہادی اور نذیر نذیر بھی خبردار کرنے والا کوئی بھی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اچا فرمادی ہو جو حقائق ہیں کائنات کے ان تک اس کی رسائی ہو گئی ہو جیسے کہ بہت سے اب جائے کرام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہیں کے آغاز سے قبل بھی وہ صدیق تو ہوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیحد صدیق حضرت ابو بکر حضور پر ابھی نبوق آئی بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے ہی وہ شرک سے بھی مشترد ہیں اور ان کے اخلاق فاض اور عالیہ جو ہے وہ بھی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں تو گویا کہ نبوت سے کم تر بھی ہدایتِ خدا بندی کے جو مدارس ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نذیر کا لفظ ہاد بلے کل قومی ہاد جس نے بھی آ ہدایت دی ہے دنیا پرستی سے مادہ پرستی سے ہٹ کر اللہ کی طرف کائنات کے خالق اور مالک کی طرف توجہ کرنے کے لوگوں کو تلقین کی ہے اور آخرت کا کوئی تصور پیش کیا ہے اخلاق فاضلہ کا کوئی تصور دیا ہے تو گویا کہ وہ کل قومی حاد میں لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو اسی طرح وہی قریطین اللہ خلاف یہاں نبی نبی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہو نبوت اور کتاب یہ گویا کہ ہدایت خدا کی تکمیلی شکل محفوظ شکل ہے جیسے کہ وحی وحی کی ایک شکل وہ ہے جو بدلیہ فرشتہ آتی تھی اور اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا جاتا تھا اور وہی کی اور شکلیں بھی تھیں ہے القاع ہے اور رویا صادقہ ہے یہ ساری شکلیں بھی ہیں لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتی تھیں یہ جو دوسرے لوگوں کو جو ہوتی ہے نبی کے تو یہ چیزیں بھی محفوظ ہوتی ہیں اگرچہ ان کی انٹرپرٹیشن کے اندر کوئی کسی وقت پر خطا ہو سکتی ہے محفوظ ہوتی ہیں لیکن غیر نبی کے لیے الہام القا تہذیب کش رویا یہ مختلف چیزیں جاری رہیں تب بھی جاری گئی نبوت کی خاتون ختم ہو جانے کے باوجود تو اس حوالے سے حادی، نذیر اور حکیم یہ تین الفاظ شارٹ آف شارٹ آف کتاب نبوت اور کتاب سے کم تر درجے پر یہ تین جو ہیں ہدایت کے گوشے یہ مختلف جگہوں پر رہے ہو اور وہ چاہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی رہے وہ حضرت روح کی رسوئی کی دوسری شاخوں میں یہ بہرحال چند باتیں جو میں نے حضرت رحمان کے بارے میں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سودان اور یہ صف جو ہے یعنی مصر اور سودان میں جو لوگ جاگر آبادی و حضرت حام کی نسل سے تھے اس حوالے سے حضرت لقمان گویا کہ حامی ان نسل ہے کیونکہ یہ سودان ہی کے علاقہ لوبیا کے رہنے والے تھے یہ حبشی تھے لیکن سودان کا وہ علاقہ لوبیا کہ جو مصر سے ملحق تھے وہاں کے رہنے والے تھے اور پیشے کے اعتبار سے نجار تھے کارپینٹر تھے لیکن اللہ نے حکمت عطا فرمائی جو سلامتی فطر ہے سلامتی عقل ہے سلامتی فطرت ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے نبوت جو ہے وہ در حقیقت اسی کا پھر تکمیلی مرحلہ ہے تکمیلی درچہ ہے کس اعتبار سے یہ آج بہت اہم ہے اور جیسا کہ میں آج کر چکا ہوں کیونکہ ہر مضمون کے لیے اہم مضمون کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا اس کا مسلح ہونا چاہیے تو سورہ انکمود کی آگ نمبر ستائیس میں پھر معین کر دیا گیا ہے بلکہ وہاں واحد کا سیدھا آیا جاننا پھر ضروریت ہے ہمنت نہیں بلکہ ضروریت ہند نبوت اول کتاب وہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے ہم نے پھر اسی کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی تو نبوت اور کتاب کے جو ہدایت خداوندی کا بلند ترین محفوظ ترین درجہ ہے وہ تو پچھلے چار ساڑھے چار ہزار برس کے دوران لازمن نسل ابراہیم میں آئی البتہ حکمت ہے اور ہدایت ہے اس کے مختلف جو شیڈ ہو سکتے ہیں شارٹ آفوت اور سالت وہ دوسری نسلوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور باقی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں ہی آتے ہیں کہ دن کی چونکہ تاریخ محفوظ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل بھی ہندوستان میں ایران میں کسی اور علاقے میں جا کر آباد ہوئی ہو اور ان کے ہاں کوئی نبوت آئی ہو جیسا کہ اصل میں مجھے خاص دلچسپی اس موضوع سے اس اعتبار سے بھی ہے کہ میرا بچپن اور میری پیدائش جس علاقے میں ہوں میں ان مراحل سے گزرا ہوں جو اب ہریانہ کہلاتا ہے مشرقی پنجاب کے تین حصے جب ہوئے ہیں جب ہم چھوڑ کر آئے ہیں مشرقی پنجاب تو وہ جو مشرقی پنجاب تھا مغربی پنجاب سے چھوٹا تھا کم اضلاع جو ہے پنجاب کے وہ مشرقی پنجاب میں آئے تھے زیادہ تعداد میں اضلاع جو ہے وہ مغربی پنجاب میں آئے تھے لیکن اس چھوٹے پنجاب کے اب تین اسٹیٹس وہاں بن چکی ہیں ہریانہ پنجاب اور ہماچل پردیش ہریانہ جو ہے کہ جو دریا شتمچ سے نیچے نیچے دہلی تک کا علاقہ جو ہے یہ ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے لیکن سب سے نیچے بھی پورا علاقہ نہیں ہے درمیان میں پٹیالہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے وہ سکھ ریاست میں شامل ہے جو پنجابی ریاست ہے وہ سکھ ڈومینیٹڈ ریاست ہے ہریانہ میں اب وہ زیادہ ہندو جاٹ وغیرہ ہے بشنوئی ایک قوم ہے بڑی سخت قسم کی تو مختلف قومیں آباد ہیں راجپوت بڑی کثرت سے آب آباد ہیں اس علاقے کے بارے میں تاریخی شواہد ہیں کہ یہاں کثرت سے انبیاء غسل آئے ایک دریا کا تذکرہ ملتا ہے ہندوستان کی قدیم مذہبی تاریخ میں سرسوتی دریائے سرسوتی یہ درخت بہت بعد کے اندر وجود میں آئی ہے کہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی دریائے گنگا کی مقدس اور متبرک دریا جو تھا وہ سرسوتی تھا جو اب غائب ہو چکا ہے کہ اب ان کی تلاش نے کرنی پڑتی وہ سرسوتی دریا کہاں تھا اور اب جو ان کی تحقیقات ہوئی ہے یعنی پارٹیشن کے بعد آزاد آزادی کے حصول کے بعد وہاں تو بڑا عنی کام ہوا ہے تحقیقاتی کام ہوا ہے تو ایک مرتبہ میں دہلی گیا ہوا تھا اس زمانے میں یہی جی اخبارات کے اندر جو ہے موجود ذریعے بحث تھا زیادہ تفصیل سے تو امبالہ کے قریب سے وہ ایک ایکسپیشن چلی تھی جو اسی علاقے میں سے گزرتے ہوئے یہ ضلع حسار تحصیل سرسا اس کا خاص طور پر پھر ریاست بیکانیر کے علاقے سے گزرتا ہوا یہاں پر اب بھی ہمارے زمانے میں بھی ایک چھوٹا سا ایک برساتی دریا تھا جس کا نام گھگر تھا وہ برساتی تھا جب برسات میں پانی اس میں آتا تھا اس علاقے میں اسے نالی کہتے نالی آ گئی وہی ہے در حقیقت کے جس کا اصل میں بیڈ جو ہے یہ ہمارے ہاں جو ریاست بھاولپور کا جو ضروری حصہ ہے اس میں بڑا سخت کلر کا علاقہ ہے بہت سخت وہ اسے اس کا وہاں تو وہاں سے در حقیقت اور یہ سخت ہو جاتا ہے علاقہ اسی وجہ سے دریا کا بیڈ ہوتا ہے سیلیمنٹیشن کی وجہ سے پھر وہاں کی زمین جو ہے سخت ہو جاتی ہے تو یہاں سے یہ اصل میں دریا چلتا تھا اور یوں سمجھئے کہ جو اس وقت کا دریائے ستلج اور دریائے سندھ کا جو اس وقت کا جو ہے علاقہ جو گزرگاہ ہے اس کے پیرل تقریباً ہوتے ہوئے یہ دریا جا کر گزیر عرب میں گزرتا گر گر جاتا تھا علیحدہ یہ دریا تھا اس کے بعد ایسا کچھ اس علاقے پر عذاب آیا ہے یہاں بڑے بڑے تھےڑ کہلاتے ہیں وہ یعنی راہ کے کیلے جیسے کوئی آئی جب یورپ کا ایک شہر جب ہلاک ہوا تھا تو وہاں پر دیت جو ویسوی پہاڑ تھا وہ پھٹا ہے اور اس میں سے پھر جو وہ آتشان کے ساتھ جو ہے وہ سیاہ ریت نکلی ہے بہت سخت اور وہ جم گئی ہے وہ قوم پی آئی اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کا معاملہ اس علاقے میں آیا ہے اور حسار سرسا لوہا ہانسی یہ علاقے چکے میں نے اپنے بچپن میں ہائی اسکول کے زمانے میں جو میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کارکن تھا دوروں پر ادھر ادھر جاتا رہتا تھا میں نے اس علاقے کو خوب دیکھا یہ علاقہ اصل میں ہے جس کے بارے میں شیخ احمد سرحنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاش پاک ہے کیونکہ حضرت شیخ احمد سرحنگی کا جو ہے وہی سے نہر سرحد نکلتی تھی کہ جو ہمارے ضلع اشار میں دیا تھے تو ان کا مقاشفا ہے کہ اس علاقے میں سینکڑوں امبیا دفن تھا یہ علاقہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا جو بہت بڑا گہوارہ تھا تہذیب کا وہاں اس لیے کہ انبیاء یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ رسولوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں ان راس میں مینر اب حضرت بوجھ سے پہلے قوم آدمی کتنے نبی آئے ہوں گے اس کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن مریض میں آتا ہے کرزبوں بال انہوں نے رسولوں کو جھٹ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک حضرت ہن ہی کو نہیں جھٹ بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کو بھی جھٹ کے رہے وہ تو رسول تو پھر آخری حجت بن کر آتے تھے کیا مگر ان کو بھی جھٹلا دو گے تو پھر ہلاک کر دیے گا انہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی رسول بھی آئے ہیں اور یہاں کوئی نبی بھی آئے ہیں اور حضرت شیخ احمد سنہنزی رحمتہ اللہ علیہ کا مقاصفہ ہے کہ یہاں اس پورے علاقے کے اندر سینکڑوں نبی دفن تھے اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو پیشن پیشنگوئیاں ہیں وہ اسی کے حوالے سے ہیں کہ ہندوستان میں پھر دوبارہ جو ہے اسلام کا اہلیہ ہوگا بلکہ الفاظ بڑے نہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں اگر ہندو قوم کسی وقت پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی تب بھی لازم ہے کہ ان کی اونچے طبقات کی اکثریت اسلام قبول کرے گی اور یہ زمین جو ہے اسلام کا گہوارہ بنے گی یہ ان کے الفاظ ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ حضرات کے گھوڑا کر دی برق ارسلنا روحن و ابراہیم و جالنا فی ظلم و طول کتاب پوین ہم و تب اب اگلی رائے کی طرف آئیے اس پر اصل بحث تو ہو چکی ہے تو مکفینہ الا آسار ہندو لینا نے ان کے نقش قدم پر ان کے آثار پر ہم نے اٹھائے پے اپنے بہت سے رسول سب نے اصل میں ان کا مقصود ہے جہاں بات اب آئی اور پھر ہم نے اٹھایا مریم کے بیٹے ڈیسا کو بس وہاں کہنا ہوں ان کی سے ہم نے عطا فرمائی